गल ना मे मैं वापस कर दो सोने पढ़ी लिखी कौम का लतीफा तला गंगी खेप हो सकता जान दो दिले सकवाल पिंडी खेप पता नहीं अटाके चाह अटाके जिड़ी तलागंध तो सड़क जान रावल पिंडी पिंडी खेप चौक आलोमीटर सफर पिंडी खेप का हर किलोमीटर से बुरी लगी फड़ी बुरजी के उ लिखिया ढुलिया इन किलोमीटर ढुलिया इन किलोमीटर ढुलियां लगी मैं उंघिया बड़ा अजीब जहा तमाशा वेख्या सड़क के उज پورنیا ہر برجی نے کنجر نے لام مٹا دون لکھا کھڑا ٹوئن کلو میٹر اچھا ایک سڑک چڑھ تے ہو جانا مل جائے سچی دسیا جی جدو یہ لفظ کہہ دو آئی بھی رکھ رہا جی پڑھے لکھے لوگوں کا نام لےو لڑ پہ گڑ بنتا ہے گلر جان گتور کی آگے کتورا گلر ودنے یا خرگوش ونگ سچی دسونے کلے تک سارے آگے سارے سور زرداری بنیا کتا کدی زرداری دی شکل کتا لا دینا کس پر کچھ کالج نا کتوا کالج ہے دا نام کا پبلک سکول نرخ وہ نام رکھ کتوا پبلک سکول کہڑا خدا بھی کرکا ہوئے میرے ادر صاحب نے وہ ہکائق کھولے جب ہوں نا ارش فرش تیپ سے سرے بھی گواہی دے رہے نے کمال ہاتھ کمال ہاتھ یہ بے زبان سے بے کن آکھتے ہیں سانو سمجھ آ کہ قسم خدا جی انسان نہیں سمجھ آئی تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو جانور بنا دے یا جانور کو دسو تعلیم کیوں تعلیم کی ہونی چاہیے Okay. لیکن یہ تعلیم جو چل رہی ہے یہ بھی اسی کے دم قدم سے چل رہی ہے اور حکومت جنہ تیرا نور سے حکومت دے تاند نہیں سی آئی وہ دند نہیں دند دے سپ دے آئے انہیں ہر سانس <laughs> آہ آہ آہ میرے اے کشمیر رٹے دا جے؟ او کیا جی. او سے, سے کیا دی استانی موترما بتاؤ نہیں ہوں بتاؤ وہ بی بی استعمال کر رہے تھے ٹوٹ گیا میرے لب پوری خواہش کیا عورت اکیلی کیا میری تبلیغ کے لیے عورت تبلیغ کے لیے باہر جا سکتی ہے بالکل جا سکتی ہے جی جدو مرد کلن سے آئے اور جان سے آئے تو کون ڈک سکتا ہے لیکن اے واپس نہیں آپ جا سکتی ہے لاہور شہر کا واقعہ <laughs> ساوی پاگ سا پاگ والا رہا ہے آخیا جی بی بیبی نڑے ہوئی وہ جناب ہو گیا جو کچھ ہونا سی تبلیغ ہو گئی <laughs> شام مرد صاحب حضرت صاحب مبل آئے وہ سگو لا لیا میرے تلاک میں چل میرے حضرت ایمان نا. بی, بی پاکی سچی دس ہوئے سوا لکھ نبیا ایک اورت کا نام لائے سوا لکھ نبیا ایک عورت کا نام لے تبلیغ غیر نال تعلق ہوت نان کی اجازت کو نہیں تبلیغ کی کرے اس واسطے ایک رسول نبی عورت نہیں ہے سمجھ نہیں जो दले लोग दल लोग मुबलक बने हालात बने मुतफिक डाक्टर जकर पायक के बारे सुन लो जी डाक्टर जकर पायक बहुत बड़े आलम है समझ आई के लिए یہ دس وہ ماشاء اللہ مسلمان بندہ دس بھائی ویسے میں اچھا اچھا کچھ جائے بھائی داخر نائک جڑا ہے اچھا ان کا ذکر پیر پایا وہ سرکار جڑے نے انہوں لوگ آلم سمجھ دی جی میں یہ کہنا ہوں ہے کہ ٹی وی پر عالم نہیں آ سکتا بلکہ مومن نہیں آ سکتا جب میں رکھ دعویہ کی مومن نہیں آ سکتا جو ٹی وی میں آیا وہ مومن نہیں ہوتا تو نہیں جناب پینسا پا کے لگی اگا پیچھا بخانیاں تھلیا کے کام نے جنوب نبی غیرت کا سبق ملیا ہے وہ تو بنیادی گل جاندھ میں تینو دے دینا تو جا کسی مولوی رکھی گیسم ہو جا سچی دس ٹی وی ایچ بولا ہوں ٹی وی ایچ کو برائی آ نہیں یہ کسی بھی انکار نہیں جاوی چھ چینل لندنی تا مدنی کا چینل ہوتا نہیں مدینے اگر اس برائی دے خلاف بولے ہر دے خلاف بولے خلاف بولے دے خلاف بولے خلاف بولے اگریز دیا حکومت نیزام قانون دے خلاف بولے بس سچی دس چینل چلے گا مول چلے گا کچھ چلے گا कौन <laughs> मु बुराई नाल कुफर समझौता करके आया खड़ा कर। समझौता बुराई नाल नाला मुसलमान हमला मोमिन टीवी में आता नहीं जो टीवी में आया वो मोमिन होता ही मुका मैं हूं जाकिर का की नवा ठाकर کیتھے ذاکر تے ٹھاکر دا برابر ایویں نہیں میرے پڑھیاں پانی چلو بھائی باز کرو 88 مزے کی مائی ہوں ائی یہ جوتی کھا ہماری